میرے د جو تج me mm -hmm. سی رسّ الرحمن الحیم الحمد اللہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علیہ سعید لمبیاء ورم السلیم نازین وسلام علیکم آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پسندیدہ پروگرام سحری ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے،, ہے آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک تک اور آج اس کا آخری پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یقینی طور پر تیسرا رمضان مبارک پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش سے بھی ہمیں کالز موصول ہوئیں کہ وہاں پر بھی روزہ اب کل ہوگا بات یہ ہے کہ یہ مہینہ جو اب ہم سے جدا ہو رہا ہے یقینی طور پر اب اس کی چند گھنٹے چند ساعتیں باقی ہیں جو اب ہمارے درمیان ہے اسے اللہ رب العزت کا فضل نہ کہا جائے اللہ رب العزت کی رحمت نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے یہ ہم گنہگاروں پر کتنا رب کا کرم ہے کہ یہ ساعتیں ہمیں کچھ اور عطا کر دی ہیں یہ لمحات ہمیں کچھ اور عطا کر دیے ہیں اللہ رب العزت کا یہ کرم کہ یہ مہینہ جو ہمیں اس سال نصیب ہوا اور ہم اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکے اب اس کی چند صاحتیں ہمیں اور عطا کی گئی ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرنے والا ہے میں اسے سے عطا کر دوں کون ہے جو میرے سامنے جھولی پھیلانے والا ہے میں اس کی جھولی کو مرادوں سے بھر دوں گا کون ہے جو سوال کرنے والا ہے میں اسے عطا کر دوں منادی ہو رہی ہے ندا آ رہی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہے دوزق سے خلاصی کا طلبگار ہے میں اسے دوزق سے چھٹکارا عطا کرتوں کون ہے جو جنت کا طلبگار ہے میں اسے جنت عطا کرتوں اللہ رب العزت کی یہ عنایات ہم پر یقینی طور پر یہ عنایت ہے کہ یہ ایک دن ہمیں اور نصیب ہوا کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح سے کر سکیں کہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائے یہ مہینہ اس چیز کا پیغام دے رہا ہے کہ پورا ماہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو آٹھ دس سال کا بارہ سال کا بچہ جو روزہ رکھتا ہے وہ کچھ بھی کھاتے ہوئے روزے کے دوران میں کوئی سامنے نہ ہو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کھاتا اسے یہ ڈر اور خوف نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے اسے یہ ڈر اور خوف یقیناً ہوتا ہے کہ مجھے اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے ہر وقت اکیلے میں بھی کچن میں کوئی بھی نہیں ہے کوئی ایک چیز اٹھا کر کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھاتا ہے یہ مہینہ اس کا پیغام دے رہا ہے کہ جب ایک چھوٹا سا بچہ بھی روزے کی حالت میں ہو اور وہ کچھ نہیں کھاتا ہے صرف اس ڈر اور خوف سے کہ اب گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے دنیا کا کوئی شخص دیکھ نہیں رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ خوف یہ خیال یہ سوچ یہ یقین ہمیں گیارہ مہینوں میں برقرار رکھنا ہے کیا وجہ ہے کہ جب ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو جاتا ہے تو کوئی فضائیں تبدیل ہو جاتی ہیں ہوایں تبدیل ہو جاتی ہیں شب و روز اسی طرح سے نکلا کرتے ہیں طلوع ہوا کرتے ہیں غروب ہوا کرتے ہیں سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے لیکن فضائیں بدل جاتی ہیں ہوایں بدل جاتی ہیں شیطان آزاد کر دیا جاتا ہے اور وہ حملہ آور ہوتا ہے پورے ماہ کی محنتوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کرتا ہے اور کئی جگہوں پر کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت کا فرمان کہ ان بندوں کو بھٹکا نہیں سکتا گمراہ نہیں کر سکتا جنہیں ہم نے اپنا بنا دیا ہے جن پر اپنی رحمت نازل فرما دی ہے جن پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا ہے ہمیں ایسا بندہ بننا ہے وہ یقین وہ سوچ وہ فکر وہ خیال کہ جو ہم ماہ رمضان میں کوئی بھی چیز کھاتے ہوئے رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں کچھ نہیں کھانا ہے روزے کو برقرار رکھنا ہے جب تک کے لیے کہا گیا ہے ہمیں یہ خیال یہ یقین پورا سال اسی طرح سے برقرار رکھنا ہے اور اسی یقین کی کیفیات کے ساتھ زندگی گزارنی ہے آج انشاءاللہ اللہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں ہم کس طرح سے رمضان کی برکتوں کو پورے گیارہ مہینے تک برقرار رکھ پائیں کس طرح سے ہم ان زحمتوں کے طلبگار بلکہ اس سے بڑھ کر حقدار بن جائیں ہمیں آج اس حوصے سے بات کرنی ہے آپ کی ٹیلیفون کی بھی شامل کی جائیں گی جائیں گی فقہی مسائل جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے آج ہمارے درمیان جو شخصیات تشریف فرما ہے اس پروگرام میں آپ کی جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب اور مربوب شخصیت کہ میں آج یہ کہوں گا کہ اس رمضان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میرا ناگا ہوا لیکن یہ شخصیت بلا ناغہ تیس دن اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما رہے آپ کو اللہ رب العزت نے وہ خوبصورت انداز عطا کیا کہ آپ کے الفاظ سماتوں سے ہوتے ہوئے قلوب میں اترتے چلے جاتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہوں تشریف فرما ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور ہماری آپ کی دنیا میں آقر صلاح السلام کی صدا اور توصیف ان کا حوالہ اور پہچان بنی اور چاہنے والے جو پوری دنیا میں چاہنے والے ہیں وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ جیسی یہ سنا پڑتا ہے آقر صلاحت السلام کی تعریف اور توصیف یہ کیا کرتا ہے کم ہی ایسے دیکھے ہیں الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب السلام علیکم کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور مفتی صاحب پہلے تو جو ماہ رمضان اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان کی فضیلتیں ہم اگر اپنے ذہن میں ریکال کر لیں تو پھر اس کی آفٹر افیکٹس پر بات آسانی سے ہو سکے گی من الشیطان الرجیم بسم یقیناً کسی چیز کی فضیلت کو ذہن میں بار بار حاضر کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اگر بالفظ ہم اس سے محروم ہو رہے ہوں تو اس کی جدائی کا زیادہ احساس ہو اس کی قدر, بھی قدر بھی بڑھ جاتی ہے, ہے, ہے اور آئندہ کے لیے مزید انسان کچھ اچھا ذہن بنا لیتا ہے کچھ اچھی پلاننگ کر لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان میں سمجھتا ہوں بالکل حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے کہ آپ نے شاید فرمایا کہ اگر میری امت جانتی کہ ان کے لیے رمضان میں کیا ہے تو یہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا سوح سوح اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کی وہ برکات جو حقیقت ہم پہ بھی منتشر ہوئی نہیں ہیں جو اللہ تبارک اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یقیناً اس حدیث کے پیش نظر ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ان برکتوں کا ایک مختصر سا حصہ بیان کیا گیا ہے کیا کہ جو اللہ نے اس مہینے میں ودیعت فرمائی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو اتنی فضیلتیں اتنی برکات ہیں کہ جس کا شمار کرنا ممکن نہیں صحیح. مثلا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر فرائض کے برابر ہو جاتا ہے یعنی اگر ہم کاروباری حساب سے دیکھیں تو ایک ستر پرسینٹ اچھا وہ ستر گنا کا ہر گنا کتنا گنا ہے हم. اور کتنا وسیع ہے کتنا عظیم ہے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جانتے ہیں Hein, اللہ تعالی الرحم الرحمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ ان نفوس قدسیہ کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے تو so, اتنی برکات اتنی فضلتیں اس میں اللہ نے پوشیدہ فرمائی اور یقیناً ابھی چند گھنٹوں بعد ان فضلتوں سے ہم محروم ہو جائیں گے کم ایک سال کے لیے تو محروم ہو جائیں گے کیا بات مفتی صاحب جب افطار کیا جاتا ہے اور روزہ سارے دن بھوکا رہ کر پیاسا رہ کر اللہ کی رضا کی خاصیت جب انسان افطار کرتا ہے اور پہلی چیز کھجور منہ میں ڈالتا ہے یا پانی پیتا ہے تو ایک لذت اور تسکین جو ایک جسمانی بھی نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر جو ہے وہ ایک روئیں روئیں سے انسان کے ادا ہوتا ہے اس کو اور پھر اس کے روحانی برکات اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں ہر قول میں ہر فیل میں ہزار ہزارہ حکمتیں پوشیدہ ہیں بے شک. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں हم. لیکن ان نعمتوں کا حقیقی احساس اس کو حاصل نہیں ہوتا हم. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ بے شمار نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود کسی ایک کے نعمت کی کمی کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے हم. اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے ہمارے پاس تو کچھ भी. بھی نہیں ہے حالانکہ ہزارہ نعمتیں موجود ہیں हم. تو جب ہم پورے دن بھوکے پہ رہ کر افطار کے وقت بیٹھ کر کچھ یا پکوڑے میں یا سموسے میں جو لذت محسوس ہوگی وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کیجئے آپ کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں اور ان کا صحیح احساس اسی وقت ہوتا ہے جو وقتی طور پہ انسان محروم ہو کر پھر اس کو پاتا ہے دوسرا یہ کہ ہزار غربا ایسے ہوتے ہیں جن بچاروں کو کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ملتا ہم چونکہ نعمتوں میں ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی اس بھوک کا اس مشقت کا اس تکلیف کا صحیح احساس نہیں ہو پاتا لیکن جس وقت ہم افطار کے وقت میں خصوصاً آج کل تو روزے کچھ ٹھنڈے جا رہے ہیں ورنہ جب हुم گرمیوں हुم میں سخت روزے آتے ہیں سولہ سترہ اٹھارہ گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے اس اب بھی کئی ممالک میں ہے ایسا جی है. ہاں بالکل ہے تو اس وقت افطار میں آدمی بیٹھتا ہے اور اس کھانا سب سامنے موجود ہے اس وقت تو یقیناً اس کا ذہن نکلنے کے لیے وہاں پر بھی جاتا ہے کہ بہت سے غراب ایسے ہیں کہ میں نے تو ایک وقتی بھوک کے بعد اس کو ختم کرنے کا سامان جمع کر رکھا ہے لیکن ہزارہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی وہ ہیں جن جی کے پاس اس قسم کی قسم کی کا سامان بھی نہیں ہے جب اس, اس وقت اس سے ان کی بھوک کا احساس ہوتا ہے صحیح حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام نے جب سات سال قحط پڑا تھا تو آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا اسی وجہ سے فرماتے تھے کہ میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو بھول جاؤں گا یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت کیسی مطلب ایک ہم پر لازم کردہ ایک فیل کے اندر پوشیدہ بے شمار براکات ہیں کہ ہم کھارے رہے اپنا رہے ہیں لیکن اپنے غریب اور بھائی کھائی کا احساس بھی ہو رہا ہے تو واقعی یہ براکات افطار میں خاص طور پہ محسوس ہوگی ایک مختصر وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شاندیز آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب اور الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد پاک ہے کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشی منائی اور رمضان کے جانے کا درد محسوس کیا غم محسوس کیا اس پر رویا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یعنی ہم دنیا میں بہت سارے غم پالے ہوئے ہیں بہت ساری خوشیاں خوشیوں اور غم کا اپنا ایک ہم معیار لیے ہوئے ہیں اپنے ہاں تو رمضان آتا ہے ہمارے ہاں تو کئی <تصفح> لوگوں کو میں نے ایسے سنا ہے کہ یعنی یہاں تک کہتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ گیارہ مہینے اسلامی کیلنڈر میں بائیس مہینے ہوتے ہیں گیارہ دوسرے اور گیارہ رمضان کے گزرتے ہی نہیں استفر اللہ اس کانسیپٹ کو حدیث پاک کی روشنی میں کس طرح سے دیکھتے ہیں یہاں ہاں حدیث یہی ہے نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ جس نے رمضان کے آمد کی خوشی اور جانے کا غم محسوس کیا اس کے لیے جنت ہے اس میں دیکھیں آسان سا اصول تو یہی ہے کہ اس کا معیار کے نعمت کے زوال اور کسی نعمت کے حصول کا جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی یعنی اس پہ جو ہم غم محسوس کرتے ہیں غم اور خوشی کا معیار آپ کہہ لیجئے یہی ہے کہ کسی نعمت کا زوال ہمیں غم میں مبتلا کرتا ہے اور کسی نعمت کا حصول خوشی کا باعث بن جاتا ہے تو جو یہ اصل میں مختلف زاویہ فکر ہیں جن کی تبدیلی کی بنا پر ایک شخص ایک چیز کو نعمت محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اس کے جانے کا غم محسوس کرتا ہے اور دوسرا اس حد تک اپنے احساسات اور جذبات کو نہیں لے جا سکتا یہ زاویہ فکر اس حدیث کی روشنی میں ہمیں تبدیل کرنا چاہیے اپنے جذبات اور کیفیات احادیث اور قرآن کی تعلیمات کے تابع کرنے میں ہی برکت ہے لہذا جب نبی کریم نے شاد فرمایا تو ذرا اس پر بھی دیکھیں تھوڑا سا غور کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں کہ جب چاند رات آتی ہے تو فرشتے میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں اللہ <سلام> یعنی رمضان ہم سے چھن رہا ہے برکات سے وقتی طور پہ ہم معروم ہو رہے ہیں جو براکات ہمیں حاصل ہو رہی تھی اس کا سلسلہ ہمارے لیے منقطع ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے فرشتے ہمارے لیے رو رہے ہوتے ہیں اور یہ قرآن کی کئی آیات کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ نے شاد فرمایا کہ فرشتے وہی وہ کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روتے بھی اللہ کے حکم سے ہیں یعنی اس امت سے رمضان کی برکات جو جا رہی ہے وقتی طور پر یہ ایک بہت بڑی مصیبت اس کو قرار دیا گیا اور اس کے جانے کی بنا یعنی وہ جو جاری ہے نعمت اس پہ فرشت روتے ہیں تو ہمیں تو بدر جاولا جس سے نعمت چھن رہی ہے یا وقتی طور پہ کچھ فاصلے پر جا رہی ہے اسے تو زیادہ افسوس منانا چاہیے صحیح تو اب یہ بس وہی معاملہ ہے کہ جیسے چاند رات آتی ہے تو اگلے دن کی خوشی اس غم پر غالب آ جاتی है है ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے اکثر ایسا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ ماحول ابھی تک نہیں بن پایا کہ جو ماحول اس بات کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جہاں عید کی خوشیاں منائے منع نہیں ہیں وہی پر ذرا رمضان کے جانے کا غم بھی منا لیا جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اس فضیلا سے جننت کے حصول میں سے ہمیں بھی حصہ حاصل ہو جائے اسلام تو ایک مفتی بہت عظیم تصور پیش کر رہا ہے کہ اس کو جانے کا غم منایا جائے آنے کی خوشی منائی جائے اللہ کا مہمان ہے اس کی قدر کی جائے تشارب مہمانی تشارب کا ایک تصور اگر مہمان نوازی کا ہم دنیاوی طور پر بھی دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مہمان ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ تو اللہ کا مہمان تشارب تشارب تو یہ یعنی ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ زندگی کی روٹین تبدیل ہو جاتی ہے لائف سائل تبدیل ہو جاتا ہے سارے ادارے دنیا بھر میں اپنے آفس ٹائمنگس کو ریوائز کر دیتے ہیں کہتے ہیں کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے یہ یعنی اس طرح کی شکایتی انداز اپنانا ماہر رمضان و مبارک کی آمد سی خوشی کے تصور کی خلاف ورزی نہیں ہے جی ابھی اس سے بات ہا کروں جی جی گا ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم السلام جی علیکم السلام جی مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہاں سے بات کر رہی ہیں جی سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا چہرہ مبارک کسی نے دیکھا نہیں ہے hmm. یہ کہاں تک درست ہے hmm. اور اگر دیکھا ہے تو کیا کوئی بیان کر سکتا ہے کہ مطلب ان کا چہرہ مبارک کیسا تھا hmm. وہ کیسے دیکھتے تھے کیونکہ ایکچولی مجھے خواب میں آیا کچھ ٹھیک hmm. ہے تو میں پہچان نہیں پا رہی میں سمجھ نہیں پا رہی اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں کل اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السّلام علیکم وعلیکم السلام ہلو السلام وعلیکم السلام اللہ کا کرم ہے مفتی اکمل کو بھی السلام اور ایسے کو بھی بہت بہت السلام وعلیکم السلام ٹیلیویژن کی آواز بند کر دیجیے بہنو تسلیم بھائی جی جی فرمائیے تسلیم بھائی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک رمضان کا ہمیں موقع دیا ہے اور ہم اس میں عبادت کر سکیں اور دوبارہ ہم استفار کر سکیں کیونکہ اکثر لوگ یہ چاہتے تھے کہ کل بھائی عید ہو جائے اور مفتی صاحب نے یہ چاند نظر آ گیا تھا یہ نظر آ گیا لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں موقع دیا اور تسلیم بھائی میری وائف فائی سے بات کروا دیں جی بالکل کیجیے ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ایس بھائی الحمد للہ ویس بھائی مجھے دیکھ اور ہمیں آپ آتے ہیں اس دفعہ آپ رمضان شریف میں آئے لیکن آئے بہت کم لیکن بہت خوشی ہوئی آپ آئے اللہ کا شکر ہے کہ میری کال بھی مل گئی میری اتنی خواہش تھی کہ میری ویس بھائی سے بات ہو جائے ایس بھائی میں نے آپ سے دو فرمائش کرنی تھی ایس بھائی آپ عید ملن میں جب آپ آئیں گے نا تو میرے چھوٹے چھوٹے بھتیجوں کو ضرور اچھا پلیز ضرور لے کر آئیں گے نا ان اور ویسے ہی آپ آپ سے فرمائش کرنی تھی اقبال عظیم کا کوئی بھی کلام سنا دیں اور ویسے ضرور میرے بھتیجم کو آپ کی بہن کی فرمائش ہے فرمائش ہے ابھی آپ کی فرمائش نہ کیجیے گا کہ اویش بھائی اپنے اہل خانہ کو لے کے آ جائیں گے آپ یہ فرمائش نہ کیجیے گا کہ اویش بھائی پورے اہل خانہ کو لے کے آ جائی تھی ایک لمٹ ہوتی ہے ان اس میں رہ کے سے مجھے یاد ہے پچھلے سال میرے ساتھ بڑا معاملہ ہوا تھا جب مفتی صاحب نے اپنے شاہزادی کو لے کے آئے تھے اور پھر مجھے سننی بڑی تھی گھر سے آج اتفاق کہیے میرا بیٹا گیا تھا ابو جی وہ جو عید ملن کا پروگرام ہوگا نا اس نے مجھے لے کے جانا صحیح تو میں ان شاء اللہ لے کے آؤں چلے کبھی کبھی تو سننی ٹھیک ہے کبھی کبھی زندگی میں سننی پڑ جائے تو کوئی بات اللہ وقبص کیا کہتے سوال جو آیا سرکار کے جی ہاں یہ جو مبارک ہاں بعض لوگ جو یہ ماض اللہ نبی کریم نے تو اس کی آمد پر خوشی کا تصور دیا اور بعض لوگ بیزاریت کا اظہار کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں رمضان کی کم از کم احادیث کے ظاہری مضامین سے حاصل شدہ حقیقت بھی حاصل نہیں ہوتی ہے معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے وہی اس کو اس طرح سمجھتے ہیں ورنہ دیکھیے نا اس بھی ہم نے حدیث سے پار رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ پورے سکاش پورے سال ہی رمضان ہوتا م. م. ہوتا یہ کہ ہماری کوتا نظری ایسی ہوتی ہے کہ ہم چند فوائد کو اپنے پیش ندہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ فوائد ہمیں کسی چیز سے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز فائدہ مند ہے اور وہ صرف پوری ہو پا رہی کاروبار کے لیے وقت نہیں مل رہا ریٹس ریوائز ہو گئے وقت میں برکت نہیں رہی ٹائم کم مل گیا کاروبار کے لیے یہ سب شکایتیں اور پھر روزے میں ایک عجیب غصے کی کیفیت ہے ہر وقت ایک پن ہے مختص اگر آپ فرمائیے تو میں بتاؤں اس لیے آپ نے کہا کہ رمضان شریف جو ہے یہ, یہ مہمان ہے ही. اور مہمان جس گھر میں آتا ہے تو اچھا مہذبان ہوتا وہی ہے جو اس کی قدر کرے آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا جس نے اس میں مہمان کی قدر کی ہوگی بے شک کوئی نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جتنی عبادت کیا کرتے تھے بالخصوص آخری عشرے میں हुँ. اتنی عبادت کیا کرتے تھے اور جب یہ مہینہ رخصت ہوتا تھا تو آپ غمگین ہو جاتے تھے हुँ. اس قدر آپ غم آپ پر ہوتا تھا جانے کا تو اگر رمضان واقعی مصب نے حدیث پاک ذکر کیے کہ اگر حضور پرمایہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا हुँ. کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی خانداز سال رمضان رہے حقیقت یہی ہے کہ آج تک ہم یہ جان ہی نہیں سکے رمضان کیا ہے جی صحیح برحال ہمیں اللہ کا ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں شبینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں فرمائیے <coughs> جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بہت مبارکباد دینا چاہوں گی بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا ہے ہم سب کے لیے بہت شکریہ اور مفتی جی صاحب جتنے بھی ہیں ان لوگوں نے بھی ہمارے لیے بہت تعاون کیا ہے ہمیں اتنے اچھے سوالات کے جوابات دیے اور میں اویس بھائی سے بات کرنا چاہوں گی جی جی بالکل کیجیے ہیلو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی السّلام علیکم اویس بھائی جی وعلیکم السلام فرمائیے میری بہن آپ کیسے ہیں اویس بھائی الحمدللہ للہ اویس بھائی ماشاء اللہ سے آپ جب ابھی تھوڑے دن پہلے آئے تھے اب آئے آپ نے مسلم بہت پیارے لگ رہے تھے بالکل <سؤال> ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی زمین پر آ گیا ہو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ لیکن آپ جہاں یہ باقی کے مفتی صاحبان جو ہیں وہ یہاں آتے رہے اور ہمیں بہت ذوق و شوق ملتا رہا تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اور آپ جیسی اور جسے جسرے سننے والے دیکھنے والے جو کہتے رہتے ہیں کہ پورا مہینہ جو ہے ہمیں بڑا مزہ آیا تو اس بات پر عہد کیجیے کہ پورا سال انشاءاللہ شاء اللہ اس طرح گزاریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ, انشاءاللہ. ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں صاحبزادہ غلام جلانی آفتاب بات کر رہا ہوں جناب ادارہ من حاضر لاہور سے جی بھائی, بھائی. محترم آپ کا پروگرام پورا ماں دیکھا ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی اور بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی لیکن آج ایک موضوع کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ٹیلی ویژن دیکھ تھا اور درانے ٹیلی ویژن میں نے یہ دیکھا کہ ایک بہت پروگرام بڑا معروف پروگرام اس کے اوپر جو ہے حضرت امیر خسرو علیہ رحمٰ کے حوالے سے بڑے عجیب سے کلمات بولے گئے اچھا تو ان کلمات میں ناؤز بلّہ یہ کہا گیا کہ حضرت امیر خسرو علیہ رحمٰ کے حوالے سے یہ بات منسوخ کی گئی کہ موسیقی جو قوالی کی شکل میں ہے یہ سراسر ان کے اوپر کہنا کہ وہ انہوں نے ایجاد کی یا ان سے یہ روایت ملتی ہے تو سراسر ان پر بہمت ہے ہوں تو سن کے بالکل بڑا دل براشتہ ہوا اسی وقت یہ تہیا کیا کہ آج کال کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میری کال مل گئی تو مفتی صاحب کو یہ ریکویسٹ ہے کہ اس حوالے سے لازمی کوئی تمام ناظرین کو جو ہے وہ بتائیں اچھا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی اس روایت کو لازمی پیش کرنے کہ جس کے مطابق انہوں نے من کن تو مولا ہو کہ علی مولا کی اس پہ کال کو حضرت امیر خسرو علیہ رحما کے حوالے سے تیار کروایا تھا اس وقت کے شہنشاہ نے جو ایک ٹارگٹ دیا تھا کہ اہل مسلم کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ موسیقی کو اپناتے ہوئے ہمارے دلوں اور ہمارے کیفیات کو سرور بچ سکے تو حضرت نظام الدین اولیا نے امیر کو اس کام سے تعینات کیا تھا اور انہوں نے وہ پہلی حدیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے منقون تو مولا تو اسے سر الطان کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر کے بڑا اچھا ایک جواب پیش کیا تو اس وقت کے شہنشاہ کو مجھے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کا بڑا بھرپور طریقے سے مذمت کی جائے اور اس کو بڑے اچھے انداز میں اس کو جو ہے وہ پیش کیا جائے اس کا بڑا تسلی اور تشفی جواب دیا جائے بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اچھا مفتی صاحب جس طرح رمضان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صدی وسلم کی وہ حدیثی سے مبارکہ میں چاہتا ہوں اس پر ہم بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں کہ جس میں جبریل امین نے فرمایا اور کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا کیا کہیں گے اس حوالے سے جی ہاں دیکھیں پہلے یہ حدیث میں عز کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر اقدس کے قریب تشف لائے اور پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رنجا فرمایا تو فرمایا آمین جب دوسری سیڑھی پہ قدم رنجا فرمایا فرمایا آمین جب تیسرے اسٹیپ پہ آپ چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابے کرام رام علیہ و نے پوچھا یار صلی اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم آپ نے کس چیز پر آمین فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو یوں دعا کی کہ اے اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مقصرت نہ ہو اللہ تو میں نے اس کا فرمایا آمین <سؤال> پھر میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاتے کی حالت میں پائے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے <سؤال> میں نے فرمایا آمین <سؤال> اور جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے, جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور پھر بھی آپ کے درود نہ پڑے <سؤال> تو میں نے فرمایا آمین <سؤال> اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے <سؤال> ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسیم صاوری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں ثنا بات کر رہی ہوں لاہور سے جی فرمائیے جی مجھے وائل فائیو سے بات کرنی ہے جی فرمائیے السلام علیکم جی مجھے ویزائن سے بات کرنی جی جی بات کیجئے السّلام جی علیکم وعلیکم بھائی جی وعلیکم السلام ویزن میں بہت آپ کی بڑی فین بات کر رہی ہوں اچھا جی اور ماشاء آپ آج رسول ہیں مجھے آپ بہت پسند ہیں اور ہماری پوری فیملی کو آپ بہت پسند ہے اچھا بہت شکریہ آپ کی ناطے بہت پسند ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم رسیم بھائی وعلیکم السلام میں حمام علی رامل پوری سے بات کر رہی ہوں کیسے ہیں الحمد للہ بیٹا آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے مفید صاحب کو بھی بہت بہت السلام علیکم اور میرے نیچے میچھے پیارے پیارے بلبلے مدینہ الحاظ محمد اب قادری بھائی کو بہت بہت السلام علیکم مجھے اومیش بھائی سے بات کرنی ہے جی جی بالکل کیجیے السلام علیکم امیش بھائی وعلیکم السلام کیسے آپ اللہ کا بڑا کرم اور اس بھی میری بہت مشکل سے کال ملی ہے میں کتنے دن ہو گیا آپ کو کال ملا رہی ہوں سے بات کرنے کے لیے شکر اعت مل گئی اور اس بھی ہمیں آپ کی ناطے بہت پسند ہیں ہم ہر لوگ آپ کی ناطے سنتے رہتے ہیں ہم صرف بیچ لات کا بریک دیتے ہیں ناطوں کے لیے پھر آپ کی ناطے سنتے ہیں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے آپ کے ناطے سننے میں اور آپ کی ریکویسٹ بھی کرنی ہے جی جی ہم لائن میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی یہ ایک نات ہی شامل ہاں وہ باتیں شاید اس طرح کر رہی تھی لطر سے خط لکھ کے بالکل سنا رہی تھی کہ یہ یہ مجھے پڑھنا ہے یہ آپ <تصفح> کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ اس فقیر کی آواز میں ثناء خانی پسند کرتی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور ہر ایک کو مفتی صاحب جو ہے نا مفتی اکمل صاحب نات خواہیں ماشاء میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ بھی نہ کل فرمائش آئی بھی تھی اور آج اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ شاء آج ہمیں <laughs> ان سے ناد <laughs> سننی ہے ضرور سنائیں گے آج ہمیں دو تین شی سنائیں گے ان شاء اللہ ویسے ہی بھی تو ہے نا آپ بھی نادر بہتر ہم نسل میں نظر میں کر رہے ہیں نسل میں لديك يا رسول الله وسلم Na-na-na. <laughs> <laughs> <laughs> Let's go. No, no. no, no.